وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج تعداد بہت نظر آ رہی ہے اگر باقی ساتھی بھی کہیں موجود ہیں تو ان کو بھی بلا لیجیے جی الحمد اللہ امید. کے فضل سے اب تک ہم نے جی الحمدللہ للہ کے دعا سے میں بھی بالکل حریت سے ہوں اللہ رب العزت نجاد کی توفیق نصیب فرمائیں نفس اور شیطان کے دوکھے سے ہماری حفاظت فرمائے اقسام کی اصطلاح اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا آج کے سبق میں ہم کچھ فوائد پڑھیں گے چار فائدے ہیں اولا سانیا سالسا اور فائدہ से جی देखिए فائدہ اولا عربی زبان میں حرف علت کو شکیل کہتے ہیں شکیل شکل سے ہے شکل بوجھ وزن مشکل تو حرف علت شکیل ہے کیا مطلب اس کو ادا کرنا پہلے عرب اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں چنانچہ ایک لفظ ہے اقولو کیا ہے اقولو یہ اصل میں اقولو تھا تعبینات کے تحت آگے چل کر آپ اس کی وضاحت پڑیں گے اکولو سے کیا ہو جاتا ہے اکولو اسی طرح امر کا ایک گہ جو تعلیل کے بعد تبدیلیاں کرنے کے بعد کل بن جاتا ہے اور یہ اصل میں فل کے وزن پر تو اکولو اس میں حرف علت ہے اور قل اس میں حرف علت نہیں تو قل یہ آسان ہے اکولو کی نسبت چنانچہ جن سیاحوں کے اندر حرف علت آتا ہے تو اہل عرب اس کے سیغن سے تبدیلی کرتے ہیں لہذا کبھی اس حرف کو گرا دیتے ہیں جیسے قل اس کے اندر واؤ کو ویسے ہی گرا دیا گیا ہے اور کبھی اس حرف کو اس حرف علت کو کسی اور حرف سے بدل دیتے ہیں اور کبھی اس کو ساکن کر دیتے ہیں جیسے اقول اقول اس میں واؤ ساکن ہے سے یقال يقول بدل دیا گیا قبول سے قل واؤ کو ویسے ہی حذف کر دیا گیا کیا معلوم ہوا کہ حروف علت عربی زبان میں ثقیل ہے؟, ہے ان کی ادائیگی پہلے عرب کے ذرا مشکل ہے تو حرف علت کے در وہ کوئی نہ کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں کیا تبدیلی کرتے ہیں کبھی اس کو ویسے ہی حذف کر دیا ختم کر دیا کبھی اس کو آسانی کے لیے کسی اور لفظ سے بدل دیا اور کبھی اس کے اوپر جو اے ہے حرکت ہے تو اس کو ختم کر دیا اس کو ساکن کر دیا حروف علت آپ پڑھ چکے کل تین ہے تی واؤ الف اور یا ان میں بھی تھوڑی سی ترتیب ہے چنانچے ان میں سب سے زیادہ ثقیل یعنی سب سے زیادہ ادائیگی میں مشکل جو ان کو محسوس ہوتا ہے وہ واو ہے دوسرے نمبر پر یا اور تیسرے نمبر پر الف باتیں ہم نے پڑھی حروف علت شکیل ہوتے ہیں اور سفل کی ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے نا بات اب تک دو باتیں پڑی پہلی بات کیا ہے کہ عربی زبان میں حروف علت ثقیل ہو دی. اور دوسری بات حروف علقین ہے تو ان کے اندر سقل درجہ کیا ہے سقل کی ترتیب کیا ہے سب سے زیادہ سقل کس میں ہے پھر سے کم بل اس سے کم پیلی بات الیف اور حمزہ میں فرق الف اور حمزہ میں فرق تو یہ آسانی کے لیے سمجھنے میں آسانی کے لیے اور یاد رکھنے میں آسانی کے لیے یہ آپ کے سامنے الف ہے کیا ہے الف ہے یعنی جس پر کوئی چیز نہ ہو نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ جز تو اس کو کیا کہیں گے یہ الف ہے اور یہ کیا ہے حمزہ ایک دن کے درمیان صورت کے اعتبار سے فرق ہے وہ الف اور وہ حمزہ کو یوں لکھا جاتا ہے اور حمزہ کو یوں لکھا جاتا ہے اسی طرح حمزہ یوں بھی لکھا جاتا ہے اور الف کے اوپر اگر زبر ہے یا عف کے نیچے زیر ہے یا الف پر پیش ہے تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے کہ اس کو بھی ہم حمزہ کہیں گے لہذا الف صرف وہ ہے جس پر کی حرکت کوئی سکون نہ ہو اگر اس پر تین حرکات میں سے کوئی حرکت ہے یا اس پر جزم ہے تو اس کو حمزہ کہیں گے لہذا اعلی یہ درمیان میں کیا ہے الف ہے اور رو اگرچہ لکھنے میں یہ الف ہے لیکن اس کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو حمزہ کہیں گے امید ہے فرق سمجھ میں آیا ہوگا تو پہلے فائدے کے اندر ہم نے تین باتیں پڑھی کون کون सी نمبر ایک شروف علت کے اندر سفل ہوتا ہے کیا مطلب کہ अहले عرب کے लिए ان کو پڑھنا ذرا है ہے مشکل ہے اور دوسری بات ان کی क्या है کیا ہے شروف علت کی سفل میں ترتیب کیا ہے اور تیسری بات علیف اور حمزہ میں فرق فائدہ ثانیہ دوسرا فائدہ دوسرے فائدے کے اندر حروف مداح اور ان کی لین حروف لین کے بارے میں باتیں چنانچے وافیا ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں اور یہ واؤ الفیا حروف مدا بھی کہلاتے ہیں لیکن اس وقت جب کہ ان سے پہلے حرف پر جو حرکت ہے وہ ان کے موافق ہو چونکہ واؤ چاہتی ہے مجھ سے پہلے پیش ہو علیف چاہتا ہے مجھ سے پہلے حرف پر زبر ہو یا چاہتی ہے مجھ سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو باؤ اس سے پہلے پیش ہو یا اس سے پہلے زیر ہو الف اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ان کو کہیں گے یہ حروف مدہ ہیں مختصر الفاظ میں کیا کہیں گے کہ واؤف یا کے ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو چونکہ پڑا واؤ جما سے پیدا ہوتا ہے یا کسرہ کو کھینچنے سے اور فتحہ سے زبر سے واؤ اس سے پہلے پیش ہو اس کی مثال جیسے اب دیکھیے واؤ سے پہلے قوف اور قوف پر پیش ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ مدہ ہے مدہ کیوں کہتے ہیں کہ ان پر کبھی کبھی مد ہوتا ہے چنانچہ آپ دیکھے اپنے بعد میں جب ایسی واؤ کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو وہاں پہ مد ہوتا ہے اسی طرح ایسی یا کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو وہاں اوپر مد لکھا بھی جاتا ہے اور اس میں مد کیا بھی جاتا ہے یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے جی اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے یسی رو یا سے پہلے سین ہے اور سیم کے نیچے زیر ہے تو لہذا اس یا کو ہم کہیں گے یہ یا مدہ ہے یہ یا کیسی ہے مدہ ہے اور الف اس کی مثال ابھی آپ نے پڑھی تو الف سے پہلے زبر ہے لہذا ہم اس کو کہیں گے یہ الف مدہ ہے تو وا اس سے پہل پیش یا اس سے پہلے زیر الف اس سے پہلے زبر ہو تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں مدہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ان حروف کو ذرا کھینچ کر لمبا کر کے مد کر کے پڑھا جاتا ہے تو اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں اگر واؤ سے پہلے زبر ہو پیش نہ ہو بلکہ से سے پہلے کیا ہو زبر ہو جیسے خوف और اور یا سے پہلے بھی زبر ہو جیسے بہت تو ہم اس وا اور یا کو مدہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس وا اور یا کو لین کہیں گے کیا لین مدا کب کہیں گے جب پہلی حرکت ان کے موافق ہو وا سے پہلے پیش یا سے پہلے زیر اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو لین اگر وا یا سے پہلے زبر ہو وا ساکن یا ساکن پہلے والے حرف پر زبر ہو اگر واؤ اور یا دونوں سے پہلے زبر ہو تو اس واؤ اور یا کو کیا کہیں گے حروف لین کیوں لین لین کہیں گے لین کا معنی ہے نرمی آسانی سہولت تو چونکہ اس صورت میں یہ حروف بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں اہلیہ عرب کے لیے ان کو ادا کرنا بڑا آسان ہے سہولت سے ادا ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کو حروف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف لین دو فائدے اور اس کے اندر پانچ بات ہم نے پڑھی دوسرے فائدے کے اندر حروف مدہ اور حروف لیم کے بارے میں پڑھا ہے حروف مداح کسے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں حروف میں آئی किताब ذرا کتاب کی طرف آتے ہیں को باتوں کو سمجھنے کے لیے علم تیسرا حصہ सफा نمبر چلیں اگر آپ حضرات نے کتابیں نکال لی ہیں اپنے سامنے جی فائدہ اولا عربی زبان میں حرف علت کو فکیل کہتے ہیں عربی زبان میں حرف علت کو شکیل کہتے ہیں جیسے اقول بنسبت کل کے شکیل ہے کیوں اقول میں حرف علت ہے کل حرف علت نہیں اسی لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں کبھی بدلتے ہیں کبھی ساکن کرتے ہیں سب سے زیادہ ثقیل واو ہے اس کے بعد یا اس کے بعد الف اگلی بات اور الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پرنی زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا بلکہ غائب سہولت سے ادا ہو جاتا ہے اور جو صرف علیف کی صورت میں متحرک ہو یا ناکن ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑ جائے وہ حمزہ ہے جیسے آمارا رأسن بسن تو یہ بات کہ الف جو ساکن ہو بغیر جھٹکا کے ہو یہ وہ الف ہے جس پر کچھ بھی نہ ہو جس پر کوئی چیز نہ ہو الا تو دیکھیے ہے اور جزم ہو. لیکن اس کو جھٹکا دے کر پڑیں گے تو لہٰذا یہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ اس کو ہم کہیں گے یہی وجہ کہ میں نے کہا کہ وہ الف جس پر کوئی چیز نہیں حرکت بھی نہیں سکون بھی نہیں کوئی علامت نہیں تو وہ الف ہے اور جس پر کوئی علامت حرکت لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے حمزہ کہیں گے فائدہ ثانیہ یعنی دوسرا فائدہ حفاظت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے جیسے یقول یبی اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو تو لین جیسے قل بیعن اور جب حرف علت کلمہ کے شروع میں واقع ہو تو نہ مدہ ہوتا ہے اور نہ لین جیسے وعدہ اور یاسرا تو حرف علت اس وقت مدہ ہوگا اور اس وقت لین ہوگا جبکہ یہ کلام کے درمیان میں آ رہا ہو آخر میں آ رہا ہو لیکن اگر شروع میں ہے تو چونکہ مدا بننے کے لیے پہلے حرف کو دیکھا جاتا ہے اور یہ ہے ہی شروع میں تو لہذا یہ نہ مدا ہوگا اور نہ لیم ہوگا مدا کہنے کی وجہ یہ ہے مدن کے معنی ہے کھینچنے اور دراز کرنے کے اور یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا لین اس لیے کہتے ہیں کہ لین کے معنی ہے نرمی کے اور یہ حروف سکون کی حالت میں نرمی سے ادا ہوتے ہیں تو دو فائدے اور ان کے اندر ہم نے کام دوبارہ ان کو ذرا دوہرا دیتے ہیں پہلے فائدے ان کو شکیل بھی کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں پھر ہم نے پڑھا کہ شکل کی ترتیب کیا ہے تو وا میں سب سے زیادہ یا میں اس سے کم الف میں اس سے کم تو سب سے کم سفل الف میں اور سب سے زیادہ سفل میں اس کے بعد ہم نے الف اور حمزہ کے درمیان فرق پڑا کہ الف وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ ہو نہ کوئی حرکت نہ کوئی سکون اور اگر الف کی شکل لکھا ہوا ہے اس پر حرکت ہے یا سکون ہے تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس حمزہ کہیں گے ہمارا جس کا ہم تلفظ کریں گے تو کیا کہیں گے حمزہ زبر میم زبر اور را زبر اس کو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ الف زبر ٹھیک ہے تو الف وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ ہو دوسرے فائدہ کے تحت ہم نے پڑھا کہ حروف مدعا وہ ہیں جن سے پہلے حرف پر حرکت ان کے موافق ہو اور حروف دین وہ ہیں جن کے پہلے حرف کی حرکت ان کے موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو مدا کو مدا کہتے ہیں کیونکہ ان کو لمبا کیا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے اور مد کے معنی بھی دراز کرنا لمبا کرنا کھینچنا لین کو لین کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں سہولت سے آسانی سے اور لین کا معنی بھی نرمی ہے تیسرا فائدہ تیسرے فائدے کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے اس کے اندر چند الفاظ ہیں ذرا ان کا تلفظ صحیح طرح سے سیکھ لیجئے لیجئے سن لیجیے الفظ ہے شذف ابدال ابدال کان اور ابدال اسکان اور ادغام حزف مانا حرف کر دینا مٹا دینا ختم کر دینا لفظوں سے سمجھ میں رہا ہوگا ابدل تبدیلی سے ہے بدل دینا تبدیل کر دینا اسکان سکون سے ہے ساکم کر دینا اور ادغام مدغم کر دینا ملا دینا ایک دوسرے میں داخل کر دینا مدغم اطلاح کے نام اور ان کا مطلب ذہن میں ہوگا حزف ابدال اسکان اور ادغام چرانچے ابھی آپ نے پڑھا کہ حروف علت کی وجہ سے کلمہ کے اندر سفل آ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جن سیحوں کے اندر حرف علت ہے ہفت اغان میں ان کو صحیح نہیں کہا گیا اسی طرح جن میں حمزہ ہے ان کو بھی صحیح نہیں کہا گیا اور جن کے اندر دو حروف ایک جیسے ہیں تو ان کو بھی صحیح نہیں کہا گیا کیونکہ حروف علت حمزہ اور دو حروف ایک جیسے آنے کی وجہ سے وہ کلمہ اس کی ادائیگی میں شکل پیدا ہو جاتا ہے اس کا ادا کرنا کچھ اس کے اندر اہل عرب کے لیے شکل ہے مشکل ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو صحیح نہیں کہتے لہٰذا اسپل اس کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی رد و بدل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اس لفظ کے اندر تبدیلی کرتے ہیں وہ تبدیلی جو ابھی میں نے آپ کو چار نام بتلائے ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی حزف ہوگا ابدال ہوگا یا اظہام ہوگا تاکہ اس کلمہ کے اندر سے سپل دور ہو کے اس کو پڑھنا ذرا احسان ہو سکے مثال کے طور پر یف اولو فعل اولو مزارے کا سیرہ ہے. اور اس کے وزن پر آئے گا یدعو جائے گا ید او یف اولو ید تو دیکھیے مغارے کا آخر جو ہے وہ مضمون ہوتا ہے تو اصل میں تو کیا ہونا چاہیے یدعو لیکن واؤ پر ضمہ پڑھنا یہ بڑا شکیل ہے اس لیے اس کے اندر تبدیل کریں گے اس واؤ کے اوپر جو حرکت ہے ضمہ ہے اس کو گرا دیں گے اس کو کہتے ہیں حزف بہرحال یہ آپ اصطلاحات ان کے نام یاد رکھیے اور یہ فائدہ ثالثہ تیسرا اور چوتھا فائدہ یہ ان شاء اللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے ان اصطلاحات کے نام دوبارہ پڑھ کے لا دیتا ہوں حضف ابدال اس کا سبق آپ ہزراہ سمجھ میں آ چکا ہوگا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ